تو کوفر سلامت اے قلبی نال کوفر تو, تو شادر ہو حام جو لگے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 سال دل, دل, دل چار خلق محبت مجسر وہ محبت جد دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل ایسا عمل تھی وی تو بندہ لگے لگ بندہ کو چیز ضائع نہیں ہوگی چاہیے آپ سے موچ اور نکلی چیز ضائع چاہیے جو میں عجیب بقواسنگار بنی طور پر جمعیل یہ وہ ہر چیز کتابہ جائیے تقریدہ میں کتابہ جائے لانے جگہا وہ گمرہی کو مفضوظ کر رہے ہیں تیرے اندہ بھی کتابہ مسائل آ جائے نا افراد رشتہ دار مضبوط نہ that was a pattern, that might be a matter of a question for... That should live verw سر سو سر فکڑے جکر کٹو لگے بھائی پاس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 نیو سیاں گال نہیں اے تے پچھلے کم آونے ناں اجو بھی اسٹری مفعول ہوے رہو اپ دے خطاب اجڑے مختلف جگہ تے دتے ہوئے تے مفعول ہوے میں اج دے کوں پیچھے کیتی سی میں دا استاد سنا اک سن سوں کہ تسی بولدے جے ناں تے طالب علم نے جتھے مردی بات کریندے نے ہاں نے سامان نو کے سارے ان ہر کتب کا ملتی